اسی نے فون پر اپنا خواب بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں وہاں عذاب نہیں آتا دوسری بات ساتھ یہ کہ وہاں کریم میں نالے سے گندا پانی گر رہا ہے اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کافر لوگ آپ پر کیچڑ اور نجاستیں پھینکا کرتے تھے اب بھی لوگوں کو کچھ خیال نہیں آ رہا ہے کہ گندا پانی اوپر سے پھینک رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما رہے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے مراد ہے آپ کے دین کی حیات جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھا جائے گا یعنی آپ کی نافرمانیوں سے انسان بچتے رہیں گے توبہ توبا استفار گے بچنے کی کوشش کریں گے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اوپر سے گندا پانی پھینکنا وہ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کتنی بھی کوشش کر لیں مگر آج کے مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے مر جائیں تباہ ہو جائیں عذابوں پر عذاب آتے رہیں مگر یہ نافرمانی نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے گندہ پانی پھینکتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات ہیں مسلمانوں کے اللہ تعالی سب کو ہدایت دے دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ گناہ نہیں چھوڑتے تھے ہر قسم کے گناہ کرتے تھے جھوٹ فریب حرام، خوری، غیبت ہر قسم کے گناہوں میں مست رہتے تھے اس زمانے میں عبادت میں بہت مزہ آتا تھا دعا مانگتے تھے تو خوب خوب روتے تھے ہچکیاں بن جاتی تھیں بہت روتے تھے دعاؤں میں بڑا مزہ آتا تھا تلاوت کرتے تھے تو خلاوت محسوس ہوتی تھی جھوم جھوم کر بڑے مزے آتے تھے نماز پڑھتے تھے تو بہت مزہ آتا سجدے میں جاتے تو کچھ نہ پوچھئے بڑا مزہ آتا تھا اللہ تعالی نے دارلخت میں پہنچا دیا گناہ تو سارے چھوٹ گئے ساتھ جو وہ مزے آتے تھے اور بادت میں وہ بھی ختم ہو گئے دعا آ مانگتے ہیں تو رونا آتا ہی نہیں ہے تلاوت کرتے ہیں تو جو مزہ اور لذت تلا... حالانکہ پہلے تلاوت بھی غلط کرتے تھے اب سوری کر لی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں مگر جیسے پہلے غلط سلب پڑھتے تھے بڑا مزہ تھا سارے مزے عبادت کے جاتے رہے بعض لوگ اپنے حالات میں یہ لکھتے ہیں حاصل یہ بتاتے ہیں کہ گناہوں سے اللہ نے پاک کر دیا مگر عبادتوں میں دعاؤں میں لمبی لمبی دعائیں اور کیڑ گڑا کر چیخ چیخ کر جو دعائیں کرتے تھے وہ مزے جو آتے تھے وہ ختم ہو گئے پہلے بھی کبھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی گئی ہے مگر بار بار بات دہرانے کی ضرورت ہے نمبر ایک عبادت کرتے ہیں اللہ کی پھر وہ عبادت اور کوئی حالت قبول ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا جس کی عبادت کرتے ہیں تو فیصلہ تو وہی وہ کرے گا نا کہ قبول ہے بھی یا نہیں کوئی دوسرا تو فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ کا قانون ہے جس قانون کا اللہ نے بار بار بار بار اعلان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجئے بس یہ ہے مدار اور مدار دنیا کے عذاب سے بھی جب بچو گے آخرت کے عذاب سے بھی جب بچو گے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجیے چیخنے چلانے کو لمبی لمبی دعاؤں کو آہو بکار کو گر گرانے کو عبادات میں مزے کو تو کہیں بھی معیار نہیں بتایا گیا اور لاپ سے بچنے کا معیار مزار یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نا پرمانیاں چھوڑ گئے اتقل میں اللہ کی نافرمانیوں سے آپ بچیں گے تو پوری دنیا سے بڑے حابد بن جائیں گے آپ جیسا حابد پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ آنکھوں سے نچوڑ نچوڑ کر آنسو نکالنے کی کوشش کریں اور ایک آنسو بھی نہ نکلے مزہ لینے کی کوشش کریں مگر پھر بھی عبادت میں مزہ آتا ہی نہیں ہے مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق آپ بڑے عابد بن گئے اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور اگر رو رو کر کے تو دریا بہا دیئے بن جاتی ہیں آخ اور ناک اور منہ تینوں کا پانی مل کر نہر بہا دیتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے تو وہی قصہ جو بتاتا رہتا ہوں کتے والا بدوی کا کتا مر رہا تھا اور بدوی رو رو کر اس پر رو رو کر دریاؤں کے دریا بہارا مضمون محفوظ ہو جائے کیسر میں تو اس لیے قصہ پھر دوبارہ دوہرا ہی دوں ایک بدوی رو رہا تھا کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرا کتا مر رہا ہے کتا پاس تھا وہ مر رہا تھا پوچھا کہ اس کو کیا بیماری ہے بتایا کہ بھوک سے مر رہا ہے اتنا رو رہا تھا وہ بدوی بدوی آرم میں دیہاتی کو بدوی کہتے ہیں باہر کا رہنے والا گوار دیہاتی بہت رو رہا تھا بہت ایسے رو رہا تھا کہ کتے کی جان میں اس کی جان ہے کتا مر جائے گا تو یہ مر جائے بہت زیادہ کچھ نہ کچھ بہتر رو رہا تھا ہچکیاں بندی ہوئی ہیں اور بس وہ سانس بھی بڑی مشکل سے نکل رہا پوچھیے ہاتھ پوچھا کہ بھائی کتے کو کیا بیماری ہے کیوں رو رہا ہے تو بتایا کہ بھوک سے رو رہا بھوک سے مر رہا ہے کتا مر رہا ہے بھوک سے ترین میں ایک بورا بھرا رکھا تھا پوچھا اس میں کیا ہے کہنے لگا اس میں روٹیاں ہیں تو ارے ہم اب بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو روٹی کھلاتے کیوں نہیں پھر روٹیوں کا تو بورا بھرا رکھا ہے ایک روٹی کھلا دو تو جواب میں بدوی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آنسو تو ہیں مفت کے آنسو مفت کے روٹی پر پیسے خرچ ہوتے ہیں شکریہ آنسو کے تو دریا بہا دوں گا اور بھی دریاؤں کے دریا بہا دوں گا روٹی کا ایک لقمہ نہیں دوں گا اس لیے کہ روٹی پر پیسے خرچ ہو اسی طریقے سے اللہ کی نا چھوڑنا مشکل اس سے تو مزے جاتے ہیں دنیا کے مزے اللہ کی نا چھوڑنے سے آنسو بہانا تو بہت آسان ہے دعاوں میں گڑ گڑا کر لمبی لمبی دعائیں رو رو کر میں نے دیکھے ہیں نا ایسے لوگ ایسے کرتے ہوئے دیکھے تو ایسے کرنا آنسو بہانا اور جھاگ نکالنا اور آنکھیں الٹی کر لینا اور سجدے میں گر جانا اور سوچنا پوچھئے تو یہ کام تو بہت آسان ہے اس کی تو دریاؤں کے دریا بہاد نافرمانی ایک بھی نہیں چھوڑیں گے نافرمانی نہیں چھوڑیں گے حدیثوں کی قسمیں ہیں ایک حدیث کو کہتے ہیں مسلسل مسلسل آگے بھی کوئی لفظ ہے ساتھ یا نہیں تو وہ تحریک و شفاتین سے مسلسل ایسے کچھ حدیثیں ہیں ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص لہجے میں یا خاص طریقے سے ہونٹوں کی خاص کیفیت بنا کر کبھی کوئی بات بتائی تو صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو محفوظ فرما لیتے تھے پھر آگے اسی طریقے سے بیان کرتے رہے ایسی حدیثوں کو مسلسل کہتے ہیں تو میں نے جو آج یہ کیفیت بتائی نا رونے والوں کی اس کو آپ لوگ محفوظ کر لیں کیسے سن کر اس کو یاد کریں یاد کر کے ایک دوسرے کو سنا کر سبق پکا کریں یاد ہو گئی ہے نہیں ہوئی بہت کام کی بات ہے اس کو حدیث مسلسل کہا کریں اس نقل کو کیسے سن سن کر یاد کر لیں ہو سکتا ہے میں کبھی سنوں امتحان لوں گا پہلی بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا فیصلہ معتبر ہے دوسروں کا فیصلہ معتبر نہیں جس کیفیت پر عمل مرتب نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں عمل بغیر کیفیت کے ہو وہ اللہ کیا قبول ہے وہاں کیفیات کا اعتبار نہیں ہے وہاں اعمال کا اعتبار ہے آپ کے عمل کیسے ہیں ایک بات تو یہ کہ با سماج میں آئے یا نہ آئے اگر مسلمان ہیں اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا با سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایک بات تو یہ ہوگی دوسرے بات کے شروع میں اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسلام کو کیا سمجھا ہے اس نے میری حکومت کو کیا سمجھا ہے اس نے میرے قانون کو کیا سمجھا ہے اس نے میرے فیصلوں کو کیا سمجھا ہے امتحان لے رہے ہیں جب تک شیطان کے مذہب پر تھا تو بہت مزے آ رہے تھے بہت مزے بہت رونا دھونا چیخنا چلانا گر گرانا لمبی لمبی دعائیں اب شیطان کو مذہب کے مذہب کو چھوڑ کر رحمان کے مذہب پر آیا تو وہ مزے تو سارے جاتے رہے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اگر مجھ پر اس کا ایمان پختہ ہے تو یہ مزوں کا پالب نہیں رہے گا اس کے خیال میں سب سے بڑا مزہ سب سے بڑا مزہ یہ کہ میرا اللہ مشیرا بس یہ تو ہماری رضا کا پالب رہے گا یہ دنیا کے مزوں کا پالب نہیں رہے گا امتحان ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اور امتحان چند روز ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ جب پاس ہو جاتا ہے اللہ اللہ کے فضل سے جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ مزے وہ بھی پھر عطا فرما دیتے ہیں تیسری بات یہ کہ شیطان کی طرف سے فریب بھی ہو سکتا ہے شیطان فریب دیتا ہے دیکھ میرے بیٹے اس کو شاباش بھی دیتا بیٹا بھی کہتا دیکھ میرے بیٹے جب تک تو میرا بندہ رہا تو اس وقت جب تو دعائیں کرتا تھا تو بڑے مزے آتے تھے اور نفل پڑتا تھا بڑے مزے آتے تھے پران سراسر غلط پڑتا تھا تو جھوم جھوم کر جھوم جوم کر بڑے مزے آتے تھے اور کوئی دعا مانگتا تھا ادھر دعا زبان سے نکلی جھٹ قبول ہو جاتی تھی فرق قبول ہو جاتی تھی تو نے میرا مذہب چھوڑ دیا چلا گیا رحمان کی طرف اب کھا تھک کے دیکھ دعائیں مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی آنسو آنکھوں کو نجوڑ نجوڑ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا دعا میں دل لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دل نہیں لگتا اور زبردستی دعا مانگتا ہے تو وہ الٹی پڑ جاتی تو پور ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہو جا پھر میرا بندہ بن جا اگر تمہیں میرا بندہ اگر نہیں بنا تو دیکھو تمہارا رحمان تو ایسا ہے کہ وہ کسی بھی نہ سنتا ہے رکھ. وہ جو, اس, جو رحمان کی طرف چلا جاتا ہے تو رحمان تو اس کو تباہ کر دے گا دیکھ کچھ پر کیا گزر رہی شہبان اپنے بندوں کو یوں سمجھاتا ہے اس کی طرف سے یہ فریب ہوتا ہے اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کا بندہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی گزرے جو کچھ بھی گزرے میں اللہ کا بندہ کبھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جا سکتا دجال کا معاملہ سوچتے رہے جو بار بار بتاتا ہوں دجال کو جو اللہ مانیں گے تو کتنے مزے کتنے مزے اور جو دجال کے منکر ہوں گے ان پر کیسی کیسی مصیبتیں اللہ کے بندے دجال کے سامنے اس کے سامنے روبرو کہیں گے تو کچھ بھی کر لے تو دجال ہے جھوٹا دجال ہے اللہ ہمارا ایک اللہ کچھ بھی کر لے وہ قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا پھر قتل کرے, کرے, کرے گا پھر زندہ کرے گا جتنی بار قتل کرے گا زندہ ہونے کے بعد یہ کہے گا مجھے اور بھی یقینی یقین ہو گئے تو ہے ہی تجار ایسا ایمان ابا فرما دے تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات انسان کو کوئی مزہ جب پہلی بار ملتا ہے تو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے جب وہ مزیدار چیز اس کے پاس مسلسل رہتی ہے رہتی ہے تو اس کا احساس کم ہونے لگتا ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے دنیا میں سب نعمتیں یوں ہی ہیں کھانے میں پہلی بار کوئی نعمت ملی تو بہت چٹکارے لیتا ہے کھاتے ہی. مزے میں بے ہوش ہو رہا ہے وہ دو چار دن کھائی دھوتے اس کی لذت کا احساس کم ہونے لگتا ہے شادی کرتا ہے تو کچھ دن تو کچھ نہ پوچھئے اور اس کے بعد دو چار دن گزرے تو پھر وہ تراپسرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا خیر زیادہ تفصیل نہیں بتاتا دنیا میں گزرتی ہی رہتی ہر جو نئی چیز ملتی ہے تو اس کو جو ہے دوار ذکر وغیرہ وہ چیزیں جب نئی نئی شروع کی تو ان کی لذت خوب و گناہ کی حالت میں ہی ہو تو بھی اللہ کے نام میں لذت تو ہے پھر جب کرتا رہا کرتا رہا تو اس کی عادت ہو گئی اس کا احساس کم ہونے لگتا ہے जब جب پکتی ہے شروع میں تو है ہے جھاگ بن کر اوپر سے ابلتی ہے اور شو شو بھی بہت کرتی ہے شو شو بہت سنا کبھی ہانڈیا پکتی شو شو کرتی ہے نا جب وہ پک جاتی ہے تو نیچے کو بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور شو شاہ بھی بند ہو جاتی ہے آرام آرام سے اسی طریقے سے کوئی شخص اللہ کا نام لینا جب شروع کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ ہانڈیا ابھی کچی ہے پک رہی ہے جوش اٹھتے ہیں جوش شو شاہ بھی بہت ہو رہی ہے جوش بھی بڑے اٹھتے ہیں جیسے جیسے اللہ تعالی کی اطاعت میں عبادت میں ذکر میں لگا رہتا ہے ہانڈیا جب پک جاتی ہے تو پھر وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اس کی شو ختم ہو جاتی ہے جوش جو ووش ختم ہو جاتے ہیں اس میں استقامت پیدا ہوتی ہے کتنی باتیں ہو گئیں چار پانچویں بات بڑے مزے کے سامنے چھوٹے مزے غائب ہو جاتے ہیں کسی شخص کو پکوڑے بہت مرغوب تھے پکوڑے کھا رہا تھا پکوڑے بڑے مزے لے لے کر اتنے میں کوئی مرغے مسلم آ گیا مرغے مسلم سامنے آ گیا جو پکوڑا جتنا کھایا ہے وہیں چھوڑ دے گا بلکہ افسوس کرے گا کہ جو کھا لیا وہ بھی نہ کھایا ہوتا اس کی بجائے بھی مرغ مسلم ہی اندر جاتا غذا میں بھی دوسری چیزوں میں بھی کسی شخص نے سائیکل خریدی بڑے مزے کی بڑے مزے ارے بڑی اچھی سائیکل ہے سبحان اللہ لوگوں کو دوستوں کو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بہتر قسم کی موٹر سائیکل دلا دی تو وہ جو, جو سائیکل ہے اس کا مزہ ہو جاتا تو یہ بھول جائے گا موٹر سائیکل کے بعد کوئی گاڑی دلا دی تو وہ موٹر سائیکل کا مزہ پھر وہ گاڑیوں میں مختلف قسمیں ہیں کسی کو اعلیٰ قسم کی مل گئی تو وہ سارے مزے ہو اس کے ساتھ پھر اس کو کہیں کہ سائیکل پر چڑھو میرے جیسا وہ تو خیر چڑھ بھی لے مگر دوسرے لوگ کہاں چڑھتے ہیں سائیکل پر وہ مزے پھر ان کو ان چیزوں میں نہیں آتے بھی. بڑا مزہ سامنے آ جائے تو چھوٹے مزے کو انسان چھوٹے مزوں کو انسان بھول جاتا ہے یاد رکھنا بھی چاہے تو بھی اس کو یاد نہیں رہتے یہ تو قدرتی بات ہے اللہ کا نام لینا شروع کیا ذکر ش تلاوت نوافل ان کے مزے ہیں مگر اللہ کی اطاعت کا مزہ گناہوں سے بچنے کا مزہ نافرمانیاں چھوڑنے کے مزے نافرمانیوں سے توبہ کرنے کے مزے اللہ کی رضا اور رضا کے طالب اور اس کی دھن میں مست رہنے کے مزے ان کے سامنے کوئی مزہ ہے ہی نہیں ان کے گھر تک بھی نہیں پہنچتا جس کو بڑا مزہ حاصل ہو گیا بڑا مزہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرے اللہ کی رضا مجھے حاصل ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کا ہوں اللہ میرا ہے اس کو کسی دوسرے مزے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی وہ اسی میں اپنے سب سے بڑے ارے جو بادشاہ بن گئے اس کو چپراسی بننے کا شوق ہو رہا ہے بادشاہ کو چپراسی بننے کا شوق ہو تو بڑا نالا ہے سب سے بڑا مزہ اللہ کی اطاعت کا ہے جس کو یہ مزہ مل جائے تو کچھ نہ پوچھئے کتنے مزے کتنے مزے ہزاروں دنیا ایسی مل جائے سب اس کی خاک تک نہیں پہنچ سکتی کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے ہوں یار طلبگار تیرا جنت کی نعمت سب میرے سر پر میسر و اکاش دیدار دے اللہ کا دیدار وہ موقوف ہے اللہ کی اطاعت پر نافرمانوں کو جہنم میں جتنے عذاب ہوں گے ان میں سے بہت بڑا آزاب ایک یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کروائیں گے عذاب کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو بڑے بڑے عذابوں کے ساتھ ایک بہت بڑا عذاب یہ بھی کہ اللہ ان کا دیدار نہیں کرائے گا اللہ ان کو دیدار سے محروم رکھے جس کو اتنی بڑی لذت کہ اللہ کا دیدار آخرت میں تو ان آنکھوں سے دیدار ہوگا دنیا میں اس کا دل اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے اس کا دل اللہ کے اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے جس کا دل اللہ کا دیدار کر رہا ہو اس کا اور کیا لفظ چاہیے اگر یہ دوسرے لفظوں لذتوں کا غالب ہے کہ رونا آئے اور کھینکی کھینکی کھین کھین کرتا رہے اور آنسو بہتے رہیں اور یہ ہوتا رہے وہ ہوتا رہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو بڑی نعمت میں مست کر رکھا ہے چھوٹی نعمتوں کی طرف ادھر جا رہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے معائدہ نازل فرمایا بنی اسرائیل پر معائدہ آسمان سے بٹیر بھونگے بٹیر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود زباں کر کے ان کو بھونے بھونے بھونے بنے میں دسترخوان اوپر سے بنا بنایا بھونے ہوئے بٹیر اوپر سے نال دھوتے تھے اور ایک چیز درختوں پر لگتی تھی گونڈ جیسی بہت میٹھی بہت خوشگوار تو یہ کہ یہ بھی کھاؤ من و سلوا خوب کھاؤ خوب کھاؤ چند دن جو ہم نے کھایا تو کہنے لگے ہمیں تو مسور کی دال چاہیے مسور کی دال پیاز چاہیے مسور کی دال چاہیے اور وہ کیا ہے کھیرہ ہاں کھیرا چاہیے اور, اور کیا وہ ارے لہسن لی... چاہیے لہسن لہسن کی بدبو سے مزا آ رہے لہسن میلے پیاز میلے مسور کی دال میلے موسی ہم تو تنگ آ گئے بٹیر کھاتے کھاتے اور سڑوا کھاتے کھاتے تمہیں بڑے نالائے اتستاب اتستاب اللذی هو ادنا هو خیر ارے نالائق ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بٹیر کھلا رہے ہیں اور درختوں پر سے وہ ترن وغیرہ ایسی مزے دار چیزیں بیٹھے بیٹھے کھلا رہے تو گیا میں مسور چاہیے شاید اسی سے مشہور ہو گیا یہ منہ اور مسور کی دال یہ مقولہ مشہور ہے نا یہ منہ اور مسور کی دال تو انہی لوگوں سے وہ مشہور ہو گیا ہوگا ان کو مسور کی دال بہت پسند ہے بات سمجھ میں آئی اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے ہر قسم کے گناہ نافرمانیاں چھوٹ جائیں اور کچھ بھی عدادت نہ ہونے پائے کچھ بھی یا عبادت ایک بات اور سمجھ لیں جو شخص اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے اس, اس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہے اتنی محبت دنیا میں کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی خود ہی غور کریں سوچ کچھ جو میں باتیں کہتا ہوں ان کو پھر بعد میں سوچا بھی کرے بیٹھے بیٹھے اسی وقت میں بھی سوچ لیا کریں اور بعد میں بھی سوچا کریں یہ قاعدہ سمجھ لیں قاعدہ جو شخص اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے چھوڑتا کیسے ہے کہ دنیا کی کوئی شہبت دنیا کی کوئی خواہش دنیا کا کوئی تعلق دنیا کی کوئی تیمہ دنیا کا کوئی خوف دنیا کی کوئی محبت اس کو اللہ سے غافل نہیں کر پاتی ایسا حال ہو جائے تو بتائیے کہ اس کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اتنی اور کسی کے دل میں ہو سکتی اس سے بڑھ کر کیا محبت ہوگی ایک قاعدہ تو یہ یاد کر لیں روزانہ ایک بار لوٹا لیا کر یہ سبق روزانہ ایک بار پڑھ دیا کر جو میں نے ابھی بتایا ایک سبق یہ آگے دوسرا سبق لیجئے جس کے دل میں اللہ تعالی کی اتنی بڑی محبت ہوگی تو اس کے دل میں سرور اور لذت کتنی ہوگی سرور اور لذ سرو روم سرو سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور دل اس کا محبت سے محبت سے لبریر لبریز لبریز لبری لبری رہے گا محبت سے کتنا سرور ہوگا ان دو چیزوں کو آپس میں پھر ملا لیا کریں تیسری چیز اور ملا لیں جس کے دل میں جتنی کسی کی محبت ہوتی ہے اسی قدر اس کا استہدار اور اس کا ذکر زبان پر ذکر دل میں استہار اسی قدر زیادہ ہوگا جتنی محبت زیادہ دل کی توجہ کشش اور دل کا جذب اس کی طرف اتنا زیادہ رہے گا اب تینوں چیزوں کو ملا کر اب نتیجہ نکالیں جو اللہ کی نا چھوڑتا ہے اس کا دل خوشیوں سے سرور سے اللہ کی محبت سے بھرا رہتا ہے اور وہ اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتا اللہ کی طرف توجہ اس کے ہر وقت رہتی ہے رہی بات کہ ظاہری عبادت اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو عبادت کی قسمیں کئی ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایک نفرت نفر عبادت کی کئی قسمیں ہیں فرق تو بتا دینے کہ سب سے بڑی عبادت دنیا میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی چھوڑی تو دنیا میں سب سے بڑے حابر بن گئے فرض عبادت تو یہ ہو گئی نفل و عبادت کی کئی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تباہ کے مطابق کسی کے ساتھ اللہ کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ اس کی قسمیں مختلف ہیں اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ ظاہر نفل و عبادت زیادہ نہیں کرتے مگر ان کا دل ہر وقت اللہ کی طرح متوجہ رہتا ہے دل متوجہ رہتا ہے دل میں خیال رہتا ہے زبان پر دیکھ کر اگر ظاہر نظر نہیں آتا تو ان کا دل واقع رہتا ہے اسی میں سوچتے رہتے ہیں مست رہتے ہیں ان کی یہ نفل عبادت کا طریقہ یہ ہے کسی کی نفل عبادت کا طریقہ یہ کہ رات بھر نفل پڑھتا رہے کسی کی نفل عبادت کا طریقہ یہ کہ رات بھر سوتا رہے اور سوتے میں بھی وہ وہی جلدی تو سونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تحجد بھی چھوڑ دے اور فجر کی لفاظ بھی چھوڑ دے کہیں وہ میٹھے میٹھے میں اس لے لے زیادہ نفل والے سے سوتا رہے اگر اس کا دل بیدار رہتا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ پر متوجہ رہتا ہے عبادت کی روح ہے اللہ کی طرف توجہ ایک شاہ سے ہزار اکاتے پڑھ لے اور دوسرا ایک بار اللہ کہہ دے ان دونوں میں اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک بار اللہ کہا دوسرے کی ہزار راقتیں اس کے برابر نہیں ایک بار اللہ کا دوسرے کی ہزار راکتیں اس کے برابر نہیں اس کے مدار کمیت پر نہیں ہے اس کا مدار دل کی ایک کیفیت ہے اس پر ہے جتنی اللہ کی اللہ کے ساتھ محبت تعلق بڑھے گا اسی کا قدر اور عبادت میں وزن بڑھے گا روئی کا بہت بڑا گٹھا ہو اور پارہ تھوڑا سا ہو ایک طرف روئی کا بہت بڑا گٹھا رکھ دیں دوسری طرف تھوڑا سا چھوٹا سا میں پارہ رکھ دیں تو جدھر پارہ رکھا ہے وہ جب جائے جھگ جائے یہ روئی کا گٹھا اوپر ہو جائے گا جو لوگ اللہ کی نا نہیں چھوڑتے ان کی نفل عدھاتے ایسے ہیں جیسے روئی کے گٹھے روئی کے گٹھے سے بھی زیادہ جیسے بادل کے گٹھے ہوتے ہیں کبھی ہوائی جہاز پر جاتے ہیں تو بادلوں کے گٹھے سے نظر آتے ہیں نا تو وہ تو پانچ چھ میٹ میں جتنے بادل پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں تو اتنے ذرا سا بھی کچھ بھی پسند نہیں ہوا ایسی ہوا ہوا جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں ان کی نفر عبادت میں وہ وزن ہوتا ہے وزن کہ نافرمانوں کی عبادتیں ان سے کروڑوں داراجا زیادہ مقدار میں نظر آئیں مگر فرم کی عبادت اس سے بزنی ہوتی ہے یہ چیزیں یاد رکھیں اور پانچ چیزیں شاید پہلے بتائیں ایک چھٹی بھی ملا لیں کبھی اللہ کی طرف سے استدراج بھی ہوتا ہے گناہ نہیں چھوٹتے تو عادتوں میں بہت مزے آ رہے ہیں یہ استدراج ہے ایک جو بتایا تھا امتحان اور دوسری یہ بات جو بتائی است دراز ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے امتحان میں تو اگر انسان ذرا کوشش کرتا ہے اور کسی رہبر سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو امتحان میں کامیاب فرما دیتے ہیں محبت کا امتحان ہے محبوب کی طرف سے امتحان ہے وہ مدد فرماتے ہیں وہ امتحان لیتے ہیں تو دراجات بلند کرنے کے لیے لیتے ہیں استدراج میں ایسے نہیں ہوتا استدراج میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے بہت بڑا ولی اللہ بن گیا جا رہا ہے جہنم کی طرف ولی الشیفان ہے اور وہ سمجھتا رہتا ہے کہ ولی الرحمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جنت میں جا رہا ہے جا رہا ہے جہنم میں اللہ تعالیٰ سب کو استدراج سے اپنی حفاظت میں رکھے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں اپنی اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت عطا فرما دیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن المجاہرین میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی اعلانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی کی کھلی بغاوتیں نمبر ایک داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتے دار جن سے پردہ فرض ہے نمبر ایک چچا زاد نمبر دو پھوفی زات نمبر تین ماموزاد نمبر چار خالہ زاد نمبر پانچ دیور نمبر چھ جیٹ نمبر سات نندوئی نمبر آٹھ بہنوئی نمبر نو پھوپھا نمبر دس خالو نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجا نمبر بارہ شوہر کا بھانجا نمبر تیرہ شوہر کا چچا نمبر چودہ شوہر کا ماموں نمبر پندرہ شوہر کا پھوپھا نمبر سولہ شوہر کا خالو تیسرا گناہ مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا نمبر چار بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا کھینچوانا دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا نمبر پانچ گانا باجا سننا نمبر چھ ٹی وی دیکھنا نمبر سات حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی نمبر آٹھ غیبت کرنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے حضرت, حضرت, حضرت والا کا آواز اللہ کے باقی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق و عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں آمین جان لیوا پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف اکسیر نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں یہ مضمون حضرت والا سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب مد العلی نے چھبیس رجب سن چودہ سو پندرہ ہجری کو اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا کسی کو یہ اجازت نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ سنا دیں یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ سنا دے تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے انکار کریں ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ پورے قرآن میں خطاب تو ہے مردوں کو عورتوں کو الگ سے خفاب نہیں بعض مسائل جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے پردے کے مسائل وہاں خواتین کو بھی خفاط ہے خواتین پردہ کریں پردہ کریں پردہ کریں ننگی باہر نہ پھریں غیر محرم کے سامنے نہ جائیں ہر کہ ان کے پاؤں کی آواز بھی غیر محرم نہ سنیں اور کریم نے اللہ تعالی مومن بندیوں کو یہ فرمایا مومن بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں کوئی خاص بات ہو خواتین کے لیے وہاں تو خواتین کو الگ سے خطاب ہے جماعت اور کریم میں جہاں کہیں سوائے خواتین کے مخصوص احکام کے جہاں بھی اللہ نے خطاب فرمایا تو مردوں کو فرمایا خواتین کو خطاب اس لیے نہیں کہ وہ مردوں کے تابع ہیں آج کل کی خواتین تو خوانین پر سوار ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خواتین ہمارے تابے ہیں ان پر سواری کر رہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق خواتین خواتین کے تابع ہیں مردوں کے تابع ہیں اس لیے مردوں کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو سب کو ہم خطاب کر رہے ہیں سب کے لیے مگر یہاں مومن کو جائز نہیں مومنہ کو بھی جائز نہیں خاص طور پر الگ سے مومنہ کو بھی جائز کہیں اگر صرف یہ فرما دیتے کسی مومن کے لیے جائز نہیں پھر عورت اگر کوئی اللہ کے حکم کو قبول نہ کرتی اس کو کہا جاتا کہ کیوں قبول نہیں کرتی تو وہ کہیں یہ کہہ دے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ مومن کو جائز نہیں میں تو مومنہ ہوں <متحد> <متحد> ناپروانی کر سکتی ہے اللہ تعالی نے بندش لگانے کے لیے مومن ہو یا مومنہ ہو ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا نبیہ ہے نبیہ مرد ہو تو نبی عورت ہو تو عربی میں اس کو کہیں کہ نبیہ کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا نبیہ من بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ یہی تو فرمایا کہ کوئی مرد نبی نہیں آئے گا یہ تھوڑا ہی فرمایا کہ نبیہ بھی نہیں آئے گی یہ تو فرمایا ہی نہیں اس لیے ہم ہیں کسی مومن مرد کے لیے کسی مومنہ عورت کے لیے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ فیصلہ کر دے اللہ کا رسول فیصلہ سنا دے تو پھر اس سے اراد کرے تسلیم نہ کرے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا اللہ ل حکم ہے اور حکومت ہے اور بادشاہت ہے جو کچھ وہ صرف اللہ ہے ان الا اللہ للا للا. صرف اس کی حکومت ہے اس کی حکومت کے مقابلے میں دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت نہیں آ سکتی صرف ایک کی حکومت ہے لا الہ الا اللہ زبان سے تو ہر مسلمان پڑھتا ہے عمل کوئی بھی نہیں کرتا حالانکہ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ حکومت تو صرف اللہ کی وَمَن يَعْصُ اللَّهَ فَقَدْ ظُلَّ مُدِينًا اتنی بات ہی کافی تھی کہ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے ہر گر جائز نہیں کہ اللہ کے حکم سے انکار آگے مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا وہ شریر اور کھلی گمراہی میں ہے کھلی گمراہی میں اس کے گمراہ ہونے میں جہنمی ہونے میں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونے میں کوئی شک و شروبہ نہیں کھلی گمراہی ایک بار چھپا ہوا ہے ہر پریشانی کا علاج آج ایسے مجھے خیال آ گیا کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں اسی مضمون پر کتنی حدیثیں ہیں کتنے قصے ہیں وہ جو بال چھپا ہوا اس میں کون سا میں کہ دنیا میں جتنے فساد ہیں جتنے فیتنے ہیں جتنی مصیبتیں ہیں آپس کے آپس کی لڑائی جھگڑے اختلافات جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کی بد آمالیوں کی وجہ سے اللہ کا آباد ہے اس بات میں یہ ہے ہر پریشانی کا علاج آج میں یہ خیال آیا کہ یہ مضمون جو دو تین یوم سے چل رہا ہے تو اس میں سے کچھ آیات اور بتا دوں مگر جیسے میں نے اس کو کھولا تو اس میں تو سرسی نظر سے دیکھا تو تقریباً ستر آیات ایسی جلدی جلدی سرسی نظر سے دیکھا گنتا گیا تو پرانے کریم میں کم سے کم ستر جگہ پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہیں اللہ کی نا چھوڑ دو تو ہر قسم کے عذاب سے بچ جاؤ گے ستر کے قریب تو آیات ہیں ایسے لگتا ہے کہ ستر سے کچھ زیادہ آئی ہیں ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں جو حدیثیں آ گئیں وہ تقریباً پندرہ ہیں ساری حدیثیں شمار کیجیے وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ بھی شدہ ستر سے بھی زیادہ ہوں گی ان آیتوں کی تفصیل میں جو آ گئی درمیان میں پندرہ کے قریب حدیث ہیں اور ایسے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں بتایا گیا واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ واقعات کہ نا فرمانوں پر کیسے کیسے دنیا میں عذاب آئے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالی نے کیسے کیسے عذابوں سے بچایا کیسی کیسی تکلیفوں سے نہ جاتا تھا فرمائی اس قسم کے قصے بھی اس کتاب میں ہیں ہر پریشانی کے اوزاد اس میں آخر میں نمبر شمار لگا کر جو قصے بتائے ہیں وہ تو ہیں چونتیس مگر نمبر شمار سے پہلے جو آیت اور حدیثیں ہیں تو ان کے ضمن میں جو قصے آ تو ان کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً ساٹھ قصے ساٹھ اور ظاہر ہے کہ جب میں نے وہ واض کیا تھا تو پورے قرآن اور پوری حدیث اور پوری تاریخ کا استیاب تھوڑا ہی کیا تھا کہ چون چون کر سورا لاؤ اس میں سارے لائے تو سینکڑوں سینکڑوں نتیجہ یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار, بار بار بار بار بار بار اعلانوں پر اعلان اعلانوں پر اعلان اعلانوں اعلان اعلان اعلان اعلان اعلان اعلان پر اعلان کہ دنیا میں تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے خود تمہاری تمہاری نا فرمانیاں تم پر ہم ان کو اضافہ بنا دیں اللہ تعالی کا فیصلہ اللہ کے رسول سلم و سلم کا یہ فیصلہ ایک دو تین چار پچاس آٹھ ستر نہیں بے شمار بار اعلان نان فرمار بے شمار بار اعلان نان فرمار یہاں تک تو بات ہو گئی پچھلے بیان ملانے کے ساتھ یہاں تک بات پہنچی کہ ان عذابوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں بلکہ سب سے بڑی نافرمانی تو ہے ہی یہی کہ لوگ اسلامی حکومت نہیں چاہتے سب سے بڑی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلامی حکومت نہیں چاہتا وہ کہیں اگر سمجھے گا تو آ رہی ہے تو یہ پوری حکومت سرو کرے گا کہ یہ اسلامی حکومت نہ آ جائے اسلامی حکومت نہ آ جائے یہ بہت ڈرتا ہے اسلام سے بہت ہے. اسلامی حکومت آ گئی تو سارے مزے تو چھوڑنے پڑے گے اس لئے اسلامی حکومت سے انتفاق کرتا ہے کہیں خدا خاص اسلامی حکومت نہ جائے جو نہیں ڈرتے اسلام سے اور اسلامی حکومت سے وہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بیٹھ کر سوچئے کون لوگ کوشش کرتے ہیں اسلامی حکومت لانے کی سب وافر سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے آج کا مسلمان اللہ کی حکومت کو نہیں چاہتا اور اگر کوئی اس کو چاہتا بھی ہے تو اس کے नहीं کوشش نہیں کرتا یہاں تک تو یہ بیان ہوا آگے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان ان آدابوں سے بچنے کی کیا تدبیریں کرتا ہے صحیح تدبیر تو میں نے بتا دی وہ غلط تدبیریں کیا کیا کرتا ہے غلط تدبیروں میں سے جو دوسری تدبیریں عام طور پر اختیار کی جاتی ہیں ان کے بارے میں تو گزشتہ مضمون میں بتا دیا تھا کہ ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں دنیاوی ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے تدبیریں الگ ہیں کافروں کے لیے الگ ہیں اس کی تفصیل پچھلے بیانوں میں ہو چکی ہے آج بتانا چاہتا ہوں مختلف ختموں اور خانیوں کے بارے میں کچھ لوگ مختلف ختم کرتے کراتے ہیں مختلف خانیاں کراتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کر لیں کہیں کہتے ہیں یاسین کا ختم کر لیں کہیں کہتے ہیں ختم خوجگاں کر لیں کہیں کہتے ہیں تنجینا کا ختم کر لیں یہ لفظ تنجینا بھی ہے تو نجی بھی ہے آپ لوگوں کو تو بہت یاد ہوگا نا یہ دروشری سلاتن تن جینا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے یہ تو نجینا پوچھتے رہتے ہیں فون پر یہ باتیں تو بہت پوچھتے ہیں نا تو ہم یہ سلاتن تنجینا کا ختم کرانا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں تون یہ تو نا تو اس لیے بتا رہا ہوں دونوں سے سلاتن تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں سلاتن تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں ختموں پر ختم خاتموں پر ختم خاتم کرا رہے ہیں آج کل بار بار فون پر کئی جگہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ استغفار کا ختم کرا رہے ہیں استغفار دیکھ. یہ تدبیریں سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیریں آج اس پر تمبیخ کرنا چاہتا ہوں پہلے دعا کرنے یا اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما صحیح بات اپنی مرضی کے مطابق کہلا دے اور دلوں میں اتار دے اس کے مطابق حمل کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں صحیح بات سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو میرا تجربہ ہے کہ اگر پہلے استغفار کر لیا جائے تو ساری بات دیروں میں اتر جاتی ہے یہ میرا تجربہ کئی بڑے بڑے جلسوں کا ان سے پہلے کہا کرتا ہوں کہ ذرا استغفار پڑھ لیں تو آج تو آپ لوگ بھی استغفار پڑھ لیں لذی استغفار کے حقیقت اور پڑھنا کرنا یہ فرق تو بعد میں بتاؤں گا ابھی نقل ہی اتار لیں پڑھنا نقل تو اتار ہی لیں پڑھ لکھا ہے استعفا اور پڑھانے کے بعد جب بات کرتا ہوں پھر بعد میں لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں بڑے بڑے جلسوں یہاں آپ تو تھوڑے سے لوگ ہیں یہ میرا بات پوچھتا ہوں اب بات سمجھ میں آ پھر کہتے ہیں ہاں اب سمجھ میں آ اس لیے کہ نافرمان دل کو نافرمان دل کو شاہی بات سمجھ میں نہیں آتی شاہی بات اللہ کی بات کمر الحاکمین کی بات اللہ فرمان بالکل سمجھ میں نہیں آتی جب استغفار کر لے گا اس وقت میں تو پاک ہو ہی گیا بعد میں فرمادی کرتا رہے گا اس وقت تو پاک ہو گیا نا اس وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر بن گیا اشتافر اللہ جب کہا تو اس وقت پورا اللہ کا مقرر بن گیا بشرفے کے دل سے گئے جس کی تفصیل بعد میں بتاؤں تو بات سمجھ میں آ گیا اب سب نے استفار کر لیا ان اللہ تعالی بعد سمجھ میں آئے گی اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں فون پر یا ویسے لکھ کر یہاں سے دارلتا سے معلوم کر لیں یہاں خود آ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں معلوم کریں یہ اپنی نان کریں سمجھنے کی کوشش کریں جب اللہ کا بندہ تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں یہ جو ختموں کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اس میں کئی قباحتیں ہیں کئی وجوہ سے ان کا کوئی جواز نہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم نے بار بار اعلان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرماتے ہیں جس کی ذرا پھر تفصیل بتائی کہ سینکڑوں بعد بے شمار بعد فیصلے سنا رہے ہیں جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا عذاب پر عذاب عذاب پر عذاب پیستا رہوں گا پیستا رہوں گا پیستا رہوں گا پیس تو اس کا فیصلہ تو یہ ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم کر کر آ کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے وہ اللہ کے عذابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اعلان کرے بار بار اعلان کرے کہ جب تک نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخش دنیا میں نہیں بخشوں گا عذابوں میں پیستا رہوں گا پیستا رہوں گا تو کتنی بڑی جر کتنی بڑی جر ات اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے چوک جائیں گے ایسا کروں اللہ کو دھوکہ دے رہا اللہ سے فریب کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے دوسرے سارے گناہ ایک طرف اور خود ہی بیٹھ کر فیصلہ کیجئے یہ گناہ تو سارے گناہوں سے بڑا اللہ کے فیصلوں کے خلاف یہ سمجھیں کہ ہم ایسے کر کے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے اللہ کو مجبور کر دیں گے ہاں یہ دیکھیے میں لفظ تو ایسے کہا کرتا ہوں کہ لفظ تو میرے ہوتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں کی بات ہوتی ہے کہتے اللہ کے گھٹنے ٹکا دیں گے مواز اللہ مواز اللہ زبان سے نہیں کہتے دلوں میں یہی بات آج کے مسلمان کے مسلمانوں کے دلوں میں یہی بات ہے نہ پر نہیں چھوڑیں گے اور یاسین کا خاتم کرا کر کیا مجال ہے کہ پھر اللہ ہمیں کوئی عذاب دے دے گی ٹکا دیں گے گٹنے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں چیلنج ہم نے یاسین پڑھ کیا لیجا رہے تو ہم وہ عذاب دوبے دوبے دوبے دوبے یہ نہیں ہم نے تو یاسین پڑھ لی ختم خاجہ کر دیا اور یہ کر لیا اور وہ کر دیا اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے بتائیے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں نا شبہ تو نہیں ہے تو <laughs> جو چاہے کر لے اب ہم نے تو ہسار کھینچ لیا وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کر پیتل کرسی پڑھ کر پھر تالی بجائی جہاں تک تالی پینے کی آواز پہنچتی ہے ہو گیا اب کوئی جین بھوت اور کوئی اللہ بھی اندر نہیں آ سکے اب اس کا کوئی کچھ نہیں بھی آ یہ کہتے ہیں ہسار کھینچا بجائے اس کے کہ گناہ چھوڑتے تابہ کرتے یہ خوانیاں کر کے سب سے بڑا گناہ اور کریں کہ اللہ کو چیلنج دے رہے تیری بغاوت نہیں چھوڑیں گے اور ہم نے یہ یاسین پڑھ لی ہے اب تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک تو یہ وجہ ہو گئی ان خانیوں کے غلط ہونے کی خاص طور پر استغفار کا جو ختم کرتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا نا استغفار ایک ہوتی زبان سے دوسری حقیقت استغفار آج کل غالباً استغفار کے ختموں کا زیادہ زور ہے فون پر لوگ زیادہ یہی پوچھ رہے ہیں استغفار کا ختم کرا رہے ہیں استغفار کا ختم کرا رہے ہیں اس میں سوچئے <تصفح> استغفار کے معنی ہیں یا اللہ تو محاف فرما دے استغفار اللہ سے مغفرت مانگنا مغفرت یا اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے محاف فرما دے اس کے معنی یہ ہے اس معنی کے لحاظ سے جو استغفار کی حقیقت ہے اگر کوئی ایک بار کہہ دے کہ ایک بار مگر دل میں ندامت ہو سمجھے کہ میں مجرم ہوں حاکم کے سامنے خاکاک ان کے سامنے ہوں مجرم گر گل گرائے روئے دل میں ندامت ہو پریشان ہو یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اور دروازہ ہے کون سا کس دروازے پر میں جاؤں معاف میں تیرا بندہ ہوں تیرے سامنے ناک رگڑتا ہوں تو معاف کرنے والا ہے تیرا وعدہ ہے کہ جو معافی طالب کرے گا اور آئندہ کے لیے گنا چھوڑے گا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اس میں شیفان نے بڑا دھوکہ دے رکھا ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ نے فرمایا کہ میں غفور ہوں میں رحیم ہوں میں غفار ہوں میں تباب ہوں میں الحم الراہمین ہوں جہاں فرمایا دو شرطیں ساتھ لگی الذین تابو و اصلحوا دو کام جو کرے گا اس کے لیے غفور ہوں اس کے لیے رحیم ہوں دو کام جو کرے گا قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ کئی جگہ کئی جگہ تاب کریں سچے دل سے گناہوں سے تاباہ کریں اور صرف تابہ کافی نہیں یا یوں کہیں کہ تابا وہ قبول ہوتی ہے تابہ ہوتی ہی وہ ہے کہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچے اصلاح اپنی اصلاح کریں ہر قسم کے گناہ چھوڑ دے تو اگر یہ حال ہے تو, تو جو کہہ رہا ہے وہ استغفار ہے اور اگر جب استافر اللہ کہہ رہا ہے اسی وقت میں یہ خیال ہے کہ گناہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا استحفر اللہ کے ختم معلوم نہیں سوا لاکھ کا ختم ہوتا ہے شاید سوا لاکھ یہ بھی لوگوں نے بلا رکھا خود ہی یہ سوا لاکھ کا ختم یہ ہے لوگوں کی بات کری ہے استف علا کا ختم جو استغفار کے ختم کروا رہے ہیں تو گھر گھر میں سوا لاکھ بار پڑھ رہے ہیں اور جب پڑھ رہے ہیں ایک ایک مردر عورت کے دل میں بعد یہ جم فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ گناہ جو کرے ان میں سے ایک گناہ بھی نہیں چھوڑیں گے ہیں استاف استغفار کا ختم کرا رہے ہیں نہیں چھوڑیں گنا نہیں چھوڑیں گے کہہ رہے اسپت کروں یا اللہ معاف کر دے تیرے گناہ اور کروں گا یا اللہ معاف کر دے اور کروں گا معاف کر دے اور کروں گا ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو تم جلاتے ہو مجھے تو جلا دے کیوں اگر تم مجھے رادی کرنا چاہتے ہو مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور تاب کر رہے ہو مخرت چاہتے ہو میری رحمت چاہتے ہو تو پھر نافرمانی کیوں کرتے کیا پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن ایسے استغفار کے ختم کرنے والوں سے کہ تم نافرمانی کر کر کے مجھے ناراض کر رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے مجھ سے فریب کر رہے تھے مجھ سے نظر کر رہے تھے کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں میں ایک بار کچھ لوگ ایک شخص کی پٹائی کر رہے تھے تو ایک وہ مار بھی